الحمد لل رب العالمين والصلاة والسلام على وسلام تو وسلم قال اللہ تعالیٰ و في المجیت و والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمٰن لقد كان لكم فی رسول الله اس واسانہ صدق اللہ مولانا العظیم و صد کا رسول نبی الکریم الراف الرحیم من اللّہ منور قلوب نابل قرآن وزین اخلاق نابل قرآن وادخل الجنت بل قرآن و نَج نا منار بل قرآن کال اللہ محبوبہ رسول اللہ صحاب محبوبہ رب العالمی تمام حمد و ثناع تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاشہ ہاتھ بھی اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مفتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیو مالک رقاب امم فخر ارب وجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سرور لالہ لالا رخان نی تابا سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تتیم مائے دوراں سر خیل زہرا جمانہ جلوائے صبح ازل نور ذاتِ نم یزل بائے سخوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا شاہ ما تغا صاحب علم نشرا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 سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گھوش گزار کروں گا بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ مجھے کل حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے سنت ایسے طریقہ مسلوکہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے چل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمارے لیے قابل عمل وہ راہی زندگی کا حسن ہیں اور انہی راہوں پہ چلنے سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب ہو سکتی ہیں وہ عمل حضور نے خود کیا یا ارشاد کیا یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اس پہ نفی نہ کی یا حضور علیہ السلام کے بعد خلافۂ راشدین نے اس کو جاری کیا تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جانو نے اپنے محبوب کے انداز حیات کو اتنا ہنسی بنایا ہے کہ اٹھنے والا ایک, ایک قدم حسن اور جمال کا مرقع ہے جدر سے وہ گزرتے گئے روشنیاں بکھیرتے گئے اور جہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے وہاں اجالے بھی ٹھہر گئے نشور واحدی نے اس کو اپنا لہجہ دیا تو اخیر کر دی وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے اس پیڑ کے سائے سے آج بھی روشنی نکل رہی ہے خوشبو آ رہی ہے جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے جہاں سے گزرے وہاں روشنی پھیل گئی ستارے اس راستے کے ذروں کی بلائیں لیتے ہیں جن ذروں پر حضور کے قدو میں میمنت آئے ہمارے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ایسا روشن راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ایک اللہ کی کتاب دوسرا اس کے نبی کی سنت ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب و سنت کے دامن کو تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے اور دوسرے ایک اور مقام پرشاد فرمایا علیکم کم ب سنتی و سنت الخلاف راشدین المقدین تمہارے اوپر میری اور میرے خلافائے راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہے ان کی سنت لازم ہے اور فرمایا اس کو داڑوں کی مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک اور مقام پہ شاد فرمایا ان نکاح من سنتی فمن غاغبہ ان سنتی فلح سا نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور جس نے میری کسی ایک سنت سے بھی اعراض کیا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے فلح سا منی میرے سے اس کا رشتہ نہیں ہے نکاح کو سنت قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور جس نے میری کسی سنت کو چھوڑا فرمن راغبہ آن سنتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نکاح کو چھوڑا نکاح بھی سنت ہے نکاح بھی اس کے اندر مندرج ہے لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ من راغبہ ان سنتی جس نے میری کسی سنت سے بھی اعراض کیا منہ پھیرا رخ پھیرا تو فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی نہیں ہے تو یہ کس قدر سخت وعید ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حضور کی سنت کا ترک کرتے ہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کے چھ اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ نے بھی لانت بھیجی ہے اللہ کے رسول نے بھی لانت بھیجی ہے اور ان کے اندر فرمایا و تارے کو لے سنتی ایک وہ ہے جو میری سنت کا تارق ہے اور جو شخص حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے ایک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علا سنتی اکرم اللہ تعلیٰ بربال جس نے میری سنت کی حفاظت کی میری سنت پر عمل کیا میری سنت کی راہوں پہ چلا اللہ تعالیٰ جل اللہ شان ہو اس کو چار چیزیں عطا فرماتا ہے پہلی چیز المحبت فی کلو بال جو نیک لوگ ہیں عامل سنت کی محبت نیک لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے یہ آپ کے شہر سیالکوٹ کی بات ہے کہ ملا عبدالحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمٰ جب مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حاکم اس نے ایک ملازم آپ کی لائبریری میں مقرر کیا ہوا تھا جو مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتا تھا تاکہ آپ کے دماغ کو اس سے تراوت پہنچتی رہے اور جب آپ مطالعہ کی میز پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں اس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے آٹھ دس دن کے بعد وہ بادام روغن بدلا جاتا اور اس کی جگہ نیا ڈالا جاتا تو جو بدلا جاتا اس کو پھینکانا جاتا بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو میرے دربار میں بھیجا جائے بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بادام روغن بھی ہوتا اور اپنے بچوں کو کہتا اسے کھاؤ اسے کھاؤ اس نے ایک عالم دین کے قدموں کو بوسے دیے ہوئے تو کبھی یہ قدر تھی اہل علم کی لیکن آج نہ تو وہ علماء رہے اور نہ ان کے وہ قدردان رہے اقبال کہتا ہے آن کدا بشکستو تو آ ساکی نمان ذوق و شوق و آ گئی باقی دمان، آج وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ ساکی بھی نہ رہا اور اگر کہیں کوئی ہو بھی تو وہ کہتا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوع پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی جب اہل حق کی قدر میں زبردستی کمی واقع ہوئی ہے یہ بات آج بھی موجود ہے کہ جو عامل ہو شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہو تو اس دور کے اندر بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ عمل بھی سننا کا نتیجہ ہے اکرم اللہ تعالی بربال المحبۃ وفی کلو بل بارار پہلی بات یہ ہے اس کے لیے نیک لوگوں کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں دوسری بات ول ہے فی اور جو برے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کا غوب پیدا ہو جاتا ہے اس نے فوصلہ تو نہیں اٹھایا ہوا لیکن عمل بھی سننا کی برکت سے اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں اور تیسرا وسعت و رزق اللہ اسے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور چوتھی چیز وساکہ تو فدین اللہ اسے دین میں پختگی عطا فرماتے دین میں پختگی مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے ورنہ انسان آزمائش کے موقع پہ دین چھوڑ بیٹھتا ہے آج کل جو دور ہے آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ دیتے ہیں لیکن جو عامل سنت ہوگا اس کو جو چار خصرتیں اور خوبیاں اللہ عطا فرماتا ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے اس شخص کو دین کے اندر ثقاحت اور مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہیں حضور کی سنت کا کوئی عامل ملے تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے ویسے بھی امام خویری نے ایک روایت نقل کی ہے سیاتی زمان علا امتی یا من ولفقہ فیب طالیہ بسلاس فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء ماء کی صحبت سے دور بھاگیں گے ان لوگوں کی مجل سے اجڑ جائیں گی اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا پھر کیا ہوگا اللہ ان لوگوں پہ تین طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا یارفا برقت و من کسب پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی اور دوسرا ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عملے زندگی کو نہ بدلے کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دورے خلافت دیکھا ہے تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا تو اس نے جواباً کہا تبادا رو ل تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر اشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا اوپر کا عذاب کیا ہے نیچے کا عذاب کیا ہے اوپر کا عذاب بارشیں آسمان سے پتھروں کا برسنا طرح طرح کے عذاب ہیں آندیاں اوپر کا عذاب ہے نیچے کا عذاب زلزلے ہیں اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا یہ نیچے کا عذاب ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتاہت تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے نافرمان ہو جائیں گے گستاخ ہو جائیں گے تو یہ نیچے کا عذاب ہے تو اوپر سے بھی عذاب نیچے سے بھی عذاب سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نو ساس کا جھگڑا جاری تھا اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے اور ماں کو کچھ کہے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں بندہ پھنس گیا نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ رائے تو کہا دوسرا عذاب کے ظالم حکمران پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور تیسرا عذاب وہ یخر جنیا بغیر ایمان ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی یوسب مومن و یوم سی کافر بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بندہ کہے گا جی کیا کروں میں مجبور ہو گیا اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے بہانے جی. حالات ایسے ہو جائیں گے یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی اور اس کے لیے دنیا کے حالات اور معاشرتی نظم ایسا بن جائے گا کہ وہ بچنا چاہے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوگا کوئی شخص اپنے ملازمین کی طرف سے کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گا عرض کیا حضور وہ کیسے تو ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر تو اس کے ہاتھ تھا آج جن گناہوں کے سبب سے میں جہنم میں جا رہی تو اس کا ذمہ دار یہ ہے اس نے میری دینی خطوط پہ تربیت نہیں کی اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کی لیکن دین نہیں دیا وہ قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے جا یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن میں اس کی غیرت تھی میں جب بے پلتا گھر سے اپنے لبوں پر حیاء کی لالی سیاہ کا سڑکوں پہ آتی تھی اس کے غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا اس نے کبھی مجھے روکا تھا اس نے کبھی مجھے منع کیا تھا اگر اس کی غیرت جاگتی اس میں احساس موجود ہوتا تو میں اتنی آوارہ نہ ہوتی کہ آج مجھے جہنم میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی اب وہ بھائی کیسے جواب دے گا جس کو خود چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا چسکا ہے اور وہ کالج کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے کل قیامت کے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے خامت کو بلایا جاؤ بلایا جائے گا یہ میرا خامت اس کی اطاط میرے اوپر لازم تھی طلاق کی دھمکی ایک ایسی بات اس کے تھی کہ مجھے جو چاہتا منوا لیتا مجھے اپنے انداز میں ڈھال لیتا ماں باپ کے گھر میں میری جیسی بھی زندگی گزری تھی گزر گئی تھی لیکن جب, جب میں اس کے ہاں آئی تھی تو یہ اپنا رنگ مجھے دے دیتا اب وہ خامد کیا جواب دے گا جو خود عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور دوستوں کو چائے پہ بلوا کے اپنی بیوی کو بے پردہ سامنے بٹھوا کے کہتا ہے بتاؤ بھابھی کیسی ہے جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہے کل قیامت کے دن وہ غیرت خامن کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا سے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو خامن اور بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے بیٹے کو بلایا جائے یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں میرے سینے میں نے تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی تھی اس کے چہرے کی اداسی میری زندگی میں اجاڑ ڈال دیتی میری زندگی کا سارا حسن اس کے چہرے کی خوشی سے وابستہ تھا اب یہ اگر مجھے کہتا کہ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نماز نہیں پڑتی ہے تو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو کیا میں اپنے اس بچے کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو نہ بدلتی اب وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا جس نے ہر خواہش پر مچلنا سیکھا تھا اور اپنی فرمائش کو ماں باپ سے پورا کروایا تھا لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے کسی معاملے کے اندر کسی حکمت سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو اس کے بھائی باپ بیٹے اور خامن کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا اس طرح ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے رہے تو صاحب ہو یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی شانت عمال سے نہ پھنس جائیں اپنے معاملات کو بھی حسن دیں اور نیکیوں کے دودھ سے اپنے من میں اجالنے کی کوشش کریں اور دوسرا اپنے ارد گرد کے جو لوگ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کل کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو سربراہ تھا خاندان کا تھا خاندان کیوں لٹ گیا اس کے مزاج میں لا دینیت کیسے آ گئی آوارگی کیسے آ گئی تو ان کا سربراہ تھا تو قیامت کے دن سربراہ سے سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جل شان ہو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہم سرگرو ہو جائیں اب حضور علیہ السلام کی سنت یہ ایک ایسا نور ہے جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حج و زیارت کے لیے ہر امین طیبین میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہوگا بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے صفحہ اور مربع کا ہر حاجی اور ہر موتمز وہاں دوڑتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے بچے بھی دوڑ رہے ہیں بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں جوان بھی دوڑ رہے ہیں اور جس سے دوڑا نہیں جاتا اس نے اپنے آپ کو ریڈی میں ڈلوایا ہوا ہے اور وہ بھی دوڑ رہا ہے یہ اللہ یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے میں روکتا ہے یہ اسلام کا حسن ہے حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داود نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پانچ لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اور ان پانچ لاکھ حدیثوں میں چار ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا پانچ لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو تیار کیا وہ چار ہزار حدیثیں تھیں ان میں سے مناقب اور زہد کی احادیث نکال کر جن سے احکام ثابت کیے وہ صرف آٹھ سو حدیث اور فرمایا میں ان آٹھ سو حدیثوں میں سے پھر چار حدیثوں کا انتخاب کیا کہا اگر ان چار حدیثوں پہ عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے لیے یہ چار حدیثیں ہی کافی ہیں ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام مرے ترک ہو مالا یعنی ہے آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے تو یہ اسلام کا مزاج ہے قدم اٹھانے سے قبل مومن سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اب ساڑھے تین میل کی دوڑ ہے اور وہاں حاجی اور محتمل دوڑ ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے حضرت حاجرہ تو دوڑ رہی تھی پانی کے لیے دوڑ رہی تھی بیٹے کو پانی چاہیے تھا تو بیٹا تڑپ رہا تھا حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے وہ پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا ہوتا امیر بھی دوڑ رہے ہیں غریب بھی دوڑ رہے ہیں بچے بھی دوڑ رہے ہیں بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں بات ساری فیملی گئی ہوتے چھوڑے چھوڑے بچے بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کیا وہ منظر ہوتا ہے بادشاہ بھی دوڑ رہے ہیں کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں غریب بھی دوڑ رہے ہیں امیر بھی دوڑ رہے ہیں اور ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے ہیں ولی بھی دوڑے ہیں گوش اور کتب اور ابدال بھی دوڑے ہیں خود امام لمبیا بھی دوڑے ہیں یا اللہ یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے یہ دھوڑی لگی ہے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے کوئی در جا رہا ہے کوئی در آ رہا ہے پانی کی بوتلیں بغل میں رکھی ہوئی ہیں پانی بھی نہیں چاہیے بیٹے بھی ساتھ ہیں یہ کیوں دھوڑ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ میری بندی نرامہ پر دھوڑی تھی یہ پروٹوکول ہے یہ عزاز ہے یہ تقریم ہے ذرا منظر تصور میں لائے نا جب سیدہ حاجرہ کو حضرت عبراہیم نے چھوڑا اللہ کا حکم تھا رات کو چھوڑا صبح رخصت ہونے لگے۔ حضرتِ حاجرہ آگے بڑی تمسا قطبِ زیالہی دامن کو تھام لیا کہا میرے شوہرِ نامدار اس وادیِ بے آب و گیا میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہمیں ایسی وہ وادی جہاں انسان تو کیا حشرات الارض بھی نپائے جاتے تھے وہاں انسانی اور حیوانی زندگی کیا وہاں نباتات بھی نہیں تھے مورخِ اسلام حفی جلندری اس وادی کا نقشہ کھینچتا ہے وہ کہتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈرڈ ڈر جہاں پھرتے تھے آوارا تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پہ گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر یہ سر زمین ہے بھی جھک کے ملتے ہیں وہ بے آب ہو گیا وادی اور تنہا عورت گود میں بچہ اور کوئی وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے تو دامن پکڑا اپنے شوہر کا کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا پھر دامن پکڑ لیا کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو پھر کوئی جواب نہ دیا جب تیسرا قدم اٹھایا تو حضرت حاجرہ نے خود کہا کیا ہمارے رب کا یہ حکم ہے کالا نام کہا ہاں کہا پھر خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے اللہ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا پھر وہاں حضرت حاجرہ نے دن اور رات گزارے وہاں دن کو خوف آئے پہاڑ ایسے محیب جیسے فلاد پگلا کے ڈال دیا گیا اور وہاں شرات الارض بھی نہیں ہے اور اللہ کی بندی نے حد کر دی اللہ پر توقل کی آسان کام نہیں تھا یہاں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں اور ایک عورت اور محیب پہاڑ اور رات اور دن اور تنہائی اور غربت اور معصوم بچہ پانی نہ ملا تو ضائع ہو جانے کا ڈر الگ لیکن سیدہ حاجرہ نے بھی اللہ پر توکل کی حد کر دی کہا تو نے بھی حد کر دی لیکن کل قیامت تک جن راہوں پہ تو دوڑی تھی میں بھی نبیوں اور ولیوں کو دوڑاؤں گا تو یہ عبادت قرار پایا اس بندی کی ادا کو ادا کیا جا رہا کیوں یہاں کیوں سارے دوڑ رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان دوڑنے والوں پہ اترتی ہیں جو اس راہ پہ دوڑتے ہیں اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ان کے اوپر اس کے بعد سر منڈوا کے عمرہ مکمل ان راہوں پہ دوڑ جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی تھی ان راہوں پہ چلو تو عمرہ مکمل ہوتا ہے تو یارو جن راہوں پہ تھے اگر کوئی اس طریقہ مسلوکا پہ چلتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہو اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نہ ہو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہا مجھے نہیں پتا ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ <تصفح> یعنی یہاں تک اتباع سنت انسان اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا میرے آپ سے محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا مزاج اپنا میرا مزاج اپنا گھر کے افراد خانہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے بعض بات بڑی اما کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج پکائیں کیا ایک بچہ یہ کھاتا ہے دوسرا یہ نہیں کھاتا ہے یہ چیز فلان ہی کھائے گا یہ چیز فلان ہی کھائے گا تو گھر کے افراد محبت بھی بڑی گہری لیکن آپس میں انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے لیکن سیابا پہ قربان جائیں انہوں نے اپنے مزاج کو بھی حضور کے مزاج میں ڈھال دیا کہا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں کہ یہ حضور کو پسند تھا اللہ اکبر اور حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا فرمایا جو کہتا نا مجھے کدو شری پسند نہیں اسے کوڑے مارے جائیں اس لیے کہ اس کو تو میرے آکا نے پسند کیا اللہ اکبر تو یہ ہے حضور کی سنت کے اتباع کا جذبہ حالانکہ یہ کدو شریف کو اختیار کرنا یہ سننے ضوابط اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں بھی راہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں پسند کرتا یہ نہ کہے امام مالک کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں لیکن اگر فرض کروں کو نہیں کھاتا کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے اس کے سامنے کدو شریف بھی موجود ہے وہ نہیں کھاتا نفی بھی نہیں کرتا نہیں بھی کھاتا شریعت اس پہ کوئی قدر نہیں لگاتی کیوں اس لیے کہ یہ سننے خدا سے نہیں ہے یہ سننے زوایت سے ہے لیکن صحابہ نے سننے زواید کا بھی رکھا تو سننے خدا کا عالم کیا ہوگا اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہاں سنت کی تو پرواہی نہیں کی جاتی سنت کیا فرضوں کی پرواہ نہیں کی جاتی کیسا ماحول اور کیسے حالات آ ہیں اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نہوستے اور عذاب نازل ہو رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے امام کر نے ایک روایت نقل کی ہے آجا کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفات کریں گے لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا کل قیامت کے دن میں اس کی شفات نہیں کروں گا یہی تو ایک سہارا ہے اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا تو صاحب سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے اور آکا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب بتا پاؤں ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس نے اپنی جان جیسی متائ عزیز وار دی ہوتی ہے لیکن جو سنت پہ حامل ہوگا تو اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے نفس روکتا ہے معاشرہ روکتا ہے گھر والے روکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں لیکن وہ اڑ گیا اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دیں میں نے کہا اس میں کیا رجا داڑی میں تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی سا کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے میں نے کہا یہی تو کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے یہی تو سنت کا کمال ہے سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا ڈٹا رہنا تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے تو یہ کیسا ماحول اگیا کیسے حالات اگئے لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا تو باصقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سزاد ہو جاتا ہے تو ہمارے موشنے میں جھٹ ہے وہ اس کے حملہ ہوتا ہے وہ جا رہا بندہ سائیکل پہ تو لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی تو وہ بریک نہ لگی تو وہ کسی میں سائیکل لگ گیا اس نے کہا اتنی اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے کہا یار داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے یعنی اس کا تعلق کیا ہے بریک سے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ببال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہے حضور نے فرمایا عرب جب تک امام کا انتظام رکھیں گے دنیا پہ غالب رہیں گے اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ لباس اتار کے وہ اپنا الگ سا قومی لباس بنا لیا تو ان کا غوب زمانے سے ختم ہو گیا تو سنت کے دم سے غوب ہے اور <تصفح> <تصفح> امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے <تصفح> اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندے ہو گئے تھے اس طرح داڑی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے خسرو پرویز کے دو قاصد حضور کی خدمت میں آئے لیکن ان کی مڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے, فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی تو انہوں نے ہمارے خداون پرویز نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا تو حضور علیہ السلام غصے میں آ فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا تو ترغیب دی بلکہ یہاں تک ایک تو ہے کہ داڑھی نہ ہو دوسرا ہے کہ سنت کی مقدار تک نہ ہو لیکن حضور کا فرمان سنیے اور ذرا اس پہ غور کیجیے ایک تو داڑھی رکھنا سنت ہے دوسرا کم از کم مٹھی بارہ اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پروتے تھے یا اس کو تو دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر ائے۔ اس کو کہتے ہیں ایکد لہیا اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من اقادا لہ جاتا ہوں انا محمدم بریئ من ہو فرمایا جس نے اپنی داڑی کو ایکد کیا داڑھی کو گانٹھیں دی اس کو تو دیے فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق لیکن اس کو دیتا ہے تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعوی کرے گا میں کے رسول ہوں تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی بعد میں ریختی آئی پھر اردو ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشار پڑے تو بڑا خوش ہوا دل میں ارما جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے کیونکہ شیروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے وہ سفر کر کے جب پہنچا گھر کے دروازے کو دستک دی انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا منڈوا رہا تھا اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا کوئی اور تصور تھا جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کہہ رہے داڑھی تراش رہے تو وہ شاعر تھا اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں تراش رہا تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے بس باز کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا اللہ چشمم باز کر دی مرابا جانے جاں ہم راز کر دی تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھڑ تک پہنچا تو سنت کا اتباع اور یہ صرف داڑھی میں ہی نہیں ہے صرف امام میں نہیں ہے لباس کی سنت ہے اس کے علاوہ حضور کا جو عمل زندگی ہے ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی دکھ نہیں دیا کسی کو غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے اور بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھا کر کے حضور جہاں وہ کہتی وہاں اوتار آیا کرتے تھے وہاں رکھ آیا کرتے تھے یہ سارے حضور کے طریقے ہیں اور ان طریقوں کو اپنانے والا حضور کا محبوب ہوتا ہے حضرت مجد الفسانی رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کے اتباع سے بڑھ کر خدا تک پہنچانے والا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بندے کو وہ حضور کی سنت کا اتباع ہے اس لیے حضرت خواجہ بزرگ شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام سنت کا حیا کرنا ہے اور شریعت کو رواج دینا ہے ہم دنیا کے اوپر پیری مریدی کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نظام کو رائج کرنے اور حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے آئے تو حضور کی سنت کا اتباع ہر معاملے میں اور ہر حال میں یہ ہمارے اوپر ایک تو لازم ہے دوسری بات بدعت بدعت کیا ہے ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں حضرت مجدت الفسانی علی رحمہ. آپ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جس سے رف سنت ہو یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہوگی جس طرح داڑھی منڈوانا تو سنت کو پتہ کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی تو جو رف سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدت قرار دے دیتے ہیں جب ایسا نہیں ہے بدت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں نہ ہو ایک چیزہ حضور کے دور میں ہے ہی نہیں بعد میں آئی ہے اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدت ہے سنت کی رافے ہے تو بدت ہے لیکن اگر رافے سنت نہیں ہے تو بدت نہیں ہے. مثال کے طور پہ موجودہ دور میں ایٹم بم ہے یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گی اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے تو بدت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت ماب یا دور خلاف راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو بدت نہیں کہیں گے بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی اور دوسرے ملا علی کاری علیہ راما اور حضرت شیخ عبدالحق الحق مدس کے بقول وہ بدت ہسنا ہوگی انہوں نے تقسیم کی ہے بدت کو پانچ درجوں میں لیکن حضرت مجدت فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے اور اس پر حدیث ہے حضور نے شرف من سنا فل اسلام سنتن ہاسان تن فالح جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی اور جس جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جلا اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجرت ہوئے گا اور آگے فرمایا منسنا فی السلام میں سنتن سی آتا فعلیہ ہے تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے تو بدت ہار وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے سنت اٹھ جائے اس کو بدعت کہتے ہیں پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثالی موجود نہیں ہے تو وہ بدت ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسل نبوی کے اندر کے کچھ لوگ متفرک سلاۃ الطراوی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کرواؤ تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں عشاء کی نماز اور وطر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کروائی لیکن جو تراوی تھی وہ حضرت نے قاب رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائیں یہ وہ سیابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی اور ایک دن یہ پڑھ رہے تھے کہیں اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے انہیں نہیں پتہ تھا کہ حضور سن رہے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں کسی گوشے کونے میں پڑھ رہے تھے حضور سن کے خوش ہو رہے تھے انہیں تلاوت ختم کی بعد میں جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ او بھئی تم بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے مجھے تمہارا پڑھنا بڑا پسند آ رہا تھا حضرت اوبئی کا جواب سنیے حضرت اوبئی کہنے لگے حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا اب یہاں ہاشیا لگایا ہے اعلی حضرت نے اس پہ توجہ چاہوں گا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے دکھانے کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا ریاکاری کاری ہے کہ نہیں کسی کو دکھانے کے لیے میں اگر اس لیے تقریر کروں کہ آپ کہیں کہ بابا کمال ہو ہے اس لیے میں نقطۂ بیان کروں آپ کے حد تو یہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری کاری ہوگا کوئی مجھے ثواب نہیں ہوگا اگر میرا مقصد ہے کہ آپ تک کوئی پیغام حق پہنچانا ہے اللہ کا دین پہنچانا ہے میں تمہارے تک کوئی بات پہنچانی اس جذبے کے ساتھ بات کروں تو یہ میرا دین ہے لیکن اگر مجھے ہو کہ اس بات میں لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں گے اس پہ زیادہ خوش ہوں گے یہ بات بڑی اچھی ہے اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کو مدتب کروں تو یہ دین داری نہیں ہوگی دنیا داری ہوگی میرا مقصود یہ ہونا چاہیے بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی علیہ الرحمہ عارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زبان لوگوں سے محو گفتگو ہو لیکن اس کا دل اپنے رب کے ہاں کشکول کی صورت میں پھیلا ہوا ہو اور عرض کرے مالک لفظ میرے ہیں تاثیر تو بھر دے سبحان اللہ اور اللہ سے لمحہ لمحہ توفیق مانگے تو حضرت شیخ شہاب کہتے ہیں پر کوئی ہی نہیں سکتا کہ بات سننے والوں کے دلوں تک ترازو نہ ہو۔ یہ دعا ساتھ مانگتا رہے تو کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا ناک پڑھنا وغیرہ سب کچھ یہ ریاکاری کہلاتی ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اور سنوارتا تو آلات فرماتے ہیں کہ پھر یہ ریاکاری ہونی چاہیے ریا ریاکاری نہیں ہے اس لیے کسی اور کے دکھلاوے کے لیے ریاکاری ہے لیکن حضور کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریا نہیں ہے چونکہ حضور کی رضا حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ اکبر تو حضرت بہت اچھا پڑھتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی کافی لوگ اکٹھے ہو گئے جو متفق پڑھتے تھے جو ہے وہ وہ بھی اکٹھے جماعت بن گئے تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نی ماتل بد آ تو ہی یہ بڑی اچھی بدت ہے ہے بدت لیکن ہے بڑی اچھی یہ جو صلات الطراوی ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی ہے اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے اور وہ کیا ہے جو اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے جس میں درمیان میں امام بیٹھتا عربی خطبہ اب جب زمانہ گزرا اسلام جگہ جگہ پہنچا عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے پیغام حق کے بلاک کے لیے تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے تو کیا کریں پھر تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا کہ ایک اذان پہلے دے لیں اور اذان ثانی سے قبل قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنے والا ہے اس زبان کے اندر وہ ایک الگ خطبہ دے لے تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیا سمجھائے جائیں اور جو اصل روح ہے وہ سنت رفا نہ ہو اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدعت ہوتا یہ ایسی بدت سیہ ہوتی جس سے رف سنت ہوتا لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعے کے اندر پہلے امام دیتا ہے اذان ثانی سے قبل یہ حضور کے دور میں نہیں تھا بعد میں ایجاد کیا گیا بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا تو اب یہ بالکل بدعت ہے لیکن اس کو بدت سیاح نہیں کہیں گے تمام مسالے کے لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدت بھی ہوگی تو وہ بدت سیاح نہیں ہوگی بدت ہنسنا ہوگی اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلافاتے ان کا حال کیا تھا جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑے جاتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑے جائیں محمد عربی پہ درود پڑا جائے اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو یہ بات غلط ہے اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا اب یہ ازان سے بالکل الگ ہے پھر اذان کی ٹون الگ ہے درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے ازان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے کانوں کے اندر اگلیاں لیتے ہیں لیکن اس کی صورت جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے اور سننے والا سمجھتے اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ ازان شروع ہو گئی ہے پھر ازان کا جواب دینا لازم ہے واجب ہے درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج ازان نہیں ہوئی ہر جمعے میں جو ازانیں ثانی ہوتی ہیں دوسری ازان اس کے ساتھ درود نہیں پڑا لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درست ہاتھ نہیں پڑھا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جب کہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصدے اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ ازان کے ساتھ لازمی ہی پڑا جاتا ہے حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے اعلی حضرت نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے کربان البکر کے نام سے ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے کچھ حکومت کے زر خرید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر گائے ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو اس لیے اور باقی جانور بھی تو ہیں وہ ذبح کر لیں آپ بکری کی قربانی دے لیں آپ بھینس کی آپ کسی اور شہ کی قربانی دے لیں دبے کو ذبح کر لیں لازمی ہے کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہنچانی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر قربان البکر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو ذبح کیا جائے چونکہ اس سلام کے اس شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لہٰذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو حضرت امام زین الحابدین القل البدی کے اندر امام سخاوی نے لکھا انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے تو سنو انہوں نے کیا کہا, کہا من علامات علی رسول اللہ کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھے اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے باقی جو بدت ہے ہم ڈٹ کے بدت کہتے ہیں اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تاکوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں یہ, یہ, یہاں بزرگ آتا ہے درخت کے ساتھ دوپٹا باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیڑا ہے فلاں پیر کی آذری ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ ہمارے یہاں مرئیے یہ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو ڈٹ کے کہا واہ یاد ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو جہاں بدعات تھی ہمارے علما نے اس کا مؤخذہ دیا کہا کہ نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے دائے تھے وہ انہوں نے ساری زندگی پہ پہرا دیا اور دلائل دیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا اللہ یہ نام شفا دیتا ہے اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر تو صاحب یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے تو وقت بارہ مجھے اور آپ کو ملحوظ ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بس کی توفیق دے دے یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور تمانیت کا ذریعہ ہے کہ ظور کی سنت کا نور مل جائے آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ مامے پہ لباس پہ کھانے پینے کے انداز میں زمانہ بدل گیا دنیا کہاں چلی گئی اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دکیا نوسی چھوڑتے نہیں ہو لباس میں کیا جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں بات ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ میں نے کہا چلو شاید کسی کے دل میں اتر جائے کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے ظاہری پہناوا جو مرضی ہو بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے اس کو کوٹ مارشل کیا جائے گا کہ کی نہیں کیا جائے گا وہ کہ وردی کا کیا مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی اندر سے تو میں پاکستانی ہوں تو اس کی حب البتنی تسلیم کی جائے گی سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باتن کا اعتبار کیسے کریں بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے صحابہ کا تو انداز یہ تھا حضور گزر رہے ہیں. ایک گنبد نما یہ منع کیا گیا گنبد نما مکان منع کیا گیا حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رکھا. کا ہے؟ عرض کی یہ فلان ساری کا ہے جواب حضور نے کچھ نہیں دیا چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری گواری اور گزر گئے کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور تیرے مکان کو دیکھا تھا خوش نہیں ہوئے اس نے کدال پکڑی برابر کر دیا زمین دو چار دن گزرے حضور پھر آئے دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا کہا وہ پرسوں پرسوں میں گزرا تھا یہاں مکان تھا عرض کی حضور وہ تو برابر کر دیا گیا کہا بلاؤ بلایا گیا کہا یہاں تیرا مکان تھا کیا ہوا کہنے لگا سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر کے انداز تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں ہمارا کون کون سا عمل حضور کو پسند نہیں ہے اور پھر اس پہ بار بار سوچیں یہ دو باتیں میری آخری جب آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بڑے محبتوں بڑے جذبوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں نے ان باتوں کے دوران اللہ سے توفیق مانگی اللہ کرے اتار دے آپ کے دلوں میں اور آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم سوچیں میرے استاذ المکرم ایک جملہ کہا کرتے تھے آج بھی جب میں ان کا جملہ دورانے لگتا ہوں تو مجھے وہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے نظر آتی ہیں اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وزو کر کے آج پھر وہ منظر جاگ پڑتا ہے جب وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے لگتا تھا نزول قرآن کا سما بند گیا تو آف ہمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے آفما کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری شکل و صورت وضاک اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تمہیں بتانا نہ پڑے لوگ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفی والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوئے <سلام> کتاب کا نام ہے بشر الحبیب امام سیوتی کی مصنفہ ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا حضور کی مبارک داڑھی میں اٹھارہ سے لے کر اکیس بائیس تک سفید بال تھے صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ اور انہیں ناشتہ حضور کو دیکھا حضرت ابو یہ صحابہ میں سب سے آخر میں ان انتقال ہوا حج کا موقع تھا لوگوں کا ہجوم تھا اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہنے لگے میرے قریب آ جاؤ اس وقت دنیا پہ کوئی اور آنکھ نہیں ہے ان آنکھوں کے علاوہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا مجھ سے پوچھو حضور کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں فخر تھا وہ ایک شاعر ہوا ہے ذوق اس نے حد کر دی وہ اپنے شاگردوں میں ایک دن کہنے لگا کہ آنے والی سدیاں تم پہ ناز کریں گی لوگ آنے والی تم پہ ناز کریں گی ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ کہے گا انہوں نے ذوق سے باتیں کی کہا تمہارے پہ زمانہ ناز کرے گا تو جس نے ذوق کو دیکھا زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے اور جن کی آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ان کی شان القلم کیا ہو بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا تازہ روٹی 1 روپے کی باسی روٹی 2 روپے کی کسی نے کہا یار عجیب آدمی ہے باسی روٹی اٹھانے کیونی چاہیے تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہا ہے اس نے کہا نہیں لینی تو نہ لو میرا ریٹ یہی ہے کہا وجہ تو بتا اتنی مہنگی یہ کیوں ہوگی باسی یہ تو سستی ہونی چاہیے کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے جس کو زمانہ رسالتِ ماب سے قربت ہو جائے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جس کی آنکھوں نے جمالِ جہاں آرا کو دیکھا اس کا علم کیا ہوگا اس لئے وہ فخر سے کہتے ہیں اور دنیا پر اب کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے ان کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو آ مجھ سے پوچھو لوگ قریب آگئے کہا سف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ حضور کیسے تھے حضور تبوت فعل کہنا لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علی ملی ہن مقصد ایک تو نمکین حسن والے تھے دوسرا چٹی رنگت کے مالک تھے تیسرا اپنی قامت کے اندر اعتدال رکھتے تھے تو یہ حضور کا نے نقشہ بیان فرمایا حضرت ابو تو نے تو زمانہ ناز کرتا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا تو سیاحا نے حضور کی داڑھی کے مبارک بال بھی گنے ہوئے ہیں یہ بات کہاں سے چلی گئی یارو ہمیں تو تسکین ہی تب ہوتی جب حضور کا تذکرہ ہو اللہ اکبر وہ کہتے ہیں جنگل میں کوئی میخار مرا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو اچھا اسے اگر کیلے کے پتوں کا کفن دے دے پھر گزر نہیں ہوگی ہنڈولے کے پتوں کا کفن دے دے تھوڑے پتے لگیں گے کفن بن جائے گا یہ انگور کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو کیوں اس لیے کہ مرنے والا محخار ہے اور شراب کشید ہوتی ہے انگور سے میں خار کو تو تسکین تب ہوگی کہ اس کا کفن انگور کے پتوں کا ہوگا تو سنی کو تسکین تو تب ہوگی کسی کے لبوں پہ نام محمد آئے گا حضور کا تذکر آئے گا تسکین ہو جائے گا کتاب کا نام ہے بشر القل حبیب کہتے شخص حضور کی داڑھی میں بائیس بال تک سفید بائیس تک سفید بال خزاب کرتے حضور سرخ کا ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا فوت ہو گیا جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے ایک نے پوچھا من ربوں کا مادینوں کا تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے